الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي منع لنا ومحمدنا من عليه السلام والحمد لله الذي جعلنا من قيل أمه المطرجة للناس والحمد لله As-salātu wa s-salāmu ala Rasulina wa habibina wa nabiyina wa taqibina wa malikina wa سلام فاربن شاند سبحان وحیم <تصفيق> ومن فوقه سبحانه برحمته قد زال فاصرفه والله خير من طالب الجماعه سبحان الله امنتو بالله استغفر الله ونعوذ من والصدق رسول الله النبي السّلام علیکم السلام علیکم <سلام> بارہ <سلام> روپیے <سلام> مناسب <سلام> جناب ایک ایسے موضوع فکر مند کرنا چاہتا ہے جس موزوں اور جناب میں کام کالا مانوس نے نیلاز شریف کے موقع پر سمان حاضر کے مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے یا غم کرنا چاہیے آہ... سمان آہ... حاضر کے مسلمانوں ہر آہ... دور کی بات نہیں کر آہ... موجودہ دور کے مسلمانوں کو بارہ ربیع الابر شریف کے موقع پر خوشی کرنی چاہیے یا رونا چاہیے وہ مائ بسرا کی کرنا چاہیے پہلے بارہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو بارہ ربیع اکبل شریف کے موقع پر خوشی کرنی چاہیے یا رونا چاہیے آن... یہ سوال ہے یہ موضوع ہے سبحان سبحان اللہ اللہ غیر بات ہے یہ موضوع کا نام ہی ایسا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ دیشان پہلے ایسے موضوع سے مانوس کارگرد نہیں ہے بے ہے لوگ پہلے ہی کہتے ہیں ان کی باتیں سارے زمانے سے بالکل حقیقت ہے جس طرف یہ گمراہ وقت جا رہا ہے گمراہ ماحول جا رہا ہے ہم بالکل دوسرے شام ہیں. ہم مخالف ہیں ہم اس کی وابقت نہیں کرتے اللہ کا حالت اس میں کوئی شک نہیں اللہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات شریف کی بےتق کے ساتھ مسلمانوں پر عظیم احسان فرمایا اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مبارک سے بے اوثرت مبارکہ کے ساتھ احسان عظیم فرمایا میرے لفظوں پر غور کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر موم پر اپنے بادوں میں جو عالم سمد اللہ علیہ وسلم کی فکٹر سے مبارکہ کے ساتھ احسان عظیم ایسانِ عظیم فرمایا ایمان والوں پر احسان بات سمجھنا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جو پرانے مزید میں تو اس احسان کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کر ایک تو اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقط ایمان والوں کا وہاں ذکر فرمایا کہ احسان ایمان والوں پر کیا اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف رابط محمدی کی پیدائش کے ساتھ نہیں بلکہ ایک وقت رسالت اور نبوت کا ذکر فرمایا کہ رسالت والے وقت کے ساتھ ذکر فرما کر فرمایا کہ رسول بھیج کر احسان شام کیا ہے جو, جو میرا پیغام تمہاری طرف لانے والا ہے تم میں اتنا حیثیت طاقت نہیں تھی کہ تم میرا پیغام سن سکتے اس تک پہنچ سکتے میں نے ایک ایسا واسطہ تمہارے اور اپنے درمیان پیدا کر دیا جو میرا پیغام تمہارے تک پہنچاتے ہیں یہ واسطہ پیغام جو تمہارے تک لانے والے ہیں تو ان کی پیغمبری کی وجہ سے میں نے تم پر پریشان کیا وہ پیغام لانے والے جو پیغام لائے اس پیغام کو ایمان والوں نے قبول کیا وہی دودھ سے بچے دوسرے الٹا علاب علی میں مبتلا ہو ہے اگر فرد کرو آپ سمجھنا الطع وسلم تشریف نہ لاتے بات کو سمجھنا اگر آپ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو کچھ فارغ ہوتا برقی پوری دنیا کے ساتھ جہنم کے عذاب کے مستحق نہ ہوتے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہوں محکمہ بہت وکیل حتم بہت عشاعرہ کے مذہب کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک ہمتا ہے رام اپنا نہیں پہنچاتے ہم آرام نہیں کرتے آرام پہنچاتے پیغام پہنچاتے ہیں وہ انتار کرتے ہیں مستحق کے عذاب ہوتے ہیں پھر ہم احمد آتے ہیں سبحان اللہ اماد اللہ کو آگے دینا حق کا نہ بہا کا رسولہ پیغمبر بھیجتے ہیں پھر عذاب کرتے ہیں پیغمبر بھیجنے کے بغیر عذاب جی. نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے سکتے مکہ کیا پوری دنیا کے کافر اگر چوکر میں رہتے تو اداب یا ان پر لازم نہ ہوتا آپ آئے پیغام لائے جب وہ پیغام انہوں نے سنا اور اس کو رد کیا حجت تمام ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا قانون قاعدہ کا پورا ہو گیا اس کا وعدہ پورا ہو گیا وہ عذاب علیم کے مستحد ہو کر مر گئے ایمان والے اس عذاب سے اس وجہ سے بچ گئے کہ اس پیغام کو مانا تو وہ جنت میں چلے گئے سبحان ہاں اللہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انہوں نے سوائے عذاب کے کچھ نہیں لیا دین میں رکھنا کافر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نبوت سے شریعت سے سوائے عذاب اور وانت پہ انہوں نے کچھ نہیں لیا کیا خسارا نسل و بنل قرآن معا ہوا شفا و رحبت میں قرآن تاز فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے شفا اورزید وَلَا يَزِيدُ کا إِلَّا اور جو ظالم لوگ ہیں جنہیں کافر اور اس کی طرف پیٹھ کرنے والے اس کی مخالفت کرنے والے اس کو رد کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ان کا خسارہ پڑھتا رہتا ہے ان کی تباہی بربادی پڑتی ہے جو میں قرآن اتالتا ہوں جو آیت اچلتی ہے اس سے ان کا عذاب اور بڑھ جاتا ہے ان کی تباہی اور بڑھ جائے ہے ان کا خسارہ جو ہے وہ دن پر دن اضافے میں رہتا ہے مسلمان مومنین جو ہیں وہ اس پیغام کو مانتے ہیں اس پر چلتے ہیں اس کی داد کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں جب انتظام فرما برداری کرتے ہیں دن ب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے دل رحمت فرماتا ہے مومنوں کے لیے قرآن فرمایا جلد جو اتارتا ہوں میں یہ اور رحمت ہے اور کافروں کے لیے خسارا کافروں کے لیے اللہ خطار جب یہ کافروں کے لیے خسارہ ہے کافروں کی الٹا سبائی ہے کافروں کے لیے الٹا عذاق پکا ہو گیا اگر نہ آتے تو کافر بھی عذاب سے بچ جاتے آئے تو پیغام کا انکار کرنے سے کافر عذاب کے پورے مستحق ہو گئے عذاب ان پر لازم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیسے قرآن ردیق میں فرماتا کہ میں نے رسول بھیج کر کافروں کاپروں پرشان کیا اللہ عذاب میں آ اس وجہ سے فرمایا ایمان والوں پر ایسان کیا کیونکہ ایمان والے اس کو مانتے ہیں تسلیف کرتے ہیں دل و جان سے اور اس پر چلتے ہیں. کا اپنے اٹھ, چلنے کا اپنے چلنے کا فرد ہونا یہ کاٹ رکھتے کہ ہم پر اس دین پر چلنا فرض ہے یہ احتیاط رکھتے ہیں اگر نہیں چلیں گے تو آپ دوستی بنیں گے عذاب میں آئیں گے یہ احتیاط مسلمان رکھتے ہیں اس وجہ سے وہ مسلمان ہوتے ہیں اور اگر کسی کا یہ احتیاط ہو کہ اسلام پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ ہے ہو پا کر اگر کوئی آدمی صرف اتنا مانتا اسلام کو یہ اسلام دن سچا ہے بس مان لیے میں لیکن اس پر چلنا کوئی ضروری نہیں ہے اس کا پہلے اسلام سکھا رہی ایک میں ہونے کے لیے شرط ہے یہ اس یہ واجب العمل ہے اس پر عمل ضروری ہے نہیں کریں گے تو سزا پانی پہ یہ ایک رکھنا ضروری ہے کہ اسلام سے خارج ہو سکھاج باہور اندر یہ پکی یعنی عملی طور پر چلے نہ چلے لیکن اندر ایک پختہ ہونا چاہیے کہ اگر نہیں اسلام ضروری ہے اس کا فیصلہ بالکل عمل ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو اس کی کمی آپ پھر نفس کی شامل سے اس پر نہیں چلتا تو اور ماتا یہ رکھنا پڑے گا سبحان نہیں ہے تو مسلمان میں اور سب کئی لوگ اسی کپر میں مبتلا ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اسلام پر چلنا کو لوگ نہیں اسلام عمل کے لیے نہیں ہے بس مان لیے کافی عقیل کے بعد سمجھ لیا ایک بات تو میرے بھائی اس اللہ تعالی نے کبھی اکرم اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو ذکر کرتے کے منت اور احسان جو مومنوں پر ہوا موم یعی یہ فرمات یہ ذکر فرماتا ہے کہ احسان ایمان والوں پر ہوا تو اسی وجہ سے فرماتا ہے کہ احسان ایمان والوں پر اس لیے ہے کہ ایمان والے مانتے ہیں ایمان والے عمل کرتے ہیں ایمان والے عمل کرتا اعتبار رکھتے ہیں عجوب عمل کا تو جب صحیح اس کو مانتے ہیں تو ماننے کی وجہ سے وہ دودت سے بچتے ہیں جنت میں جاتے ہیں اس وجہ سے ایمان والوں تو ایمان والوں پر رسالت سے احسان ہے رسالت کے ساتھ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نور مبارک سے فائدہ ساری تعینات ہوئی ہے ساری تعینات پیدا ہوئی ہے, ہوئی ہے لیکن رسالت سے احسان صرف ایمان والوں کا ہے رسالت کے ساتھ احسان صرف ایمان والوں دوسروں کے لیے بربادی اور تباہی ہے دین بھر -दर. جو نہیں مانیں گے ماننے والے نہیں ہیں ان کی سوائے تباہی کے سسارے اور عذاب کے بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہے جی. پہلے بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ تشریف نہ لاتے اگر لاتے بال اگر رسول نہ ہوتے خالی محمد جو رابط اللہ ہوتے پھر بھی کافر بچ جاتے یعنی کافر جو ہے عذاب کا مستحق اس وقت بن جاتا ہے جس وقت اللہ کے پیغام کو رد کرتا ہے یہ ہمارے اہل سنت کے علما کرام کا سیدہ ہے مستحد اس وقت پہنچتا ہے سمجھ آئی کریے بہت عالی سنت کے گروہ کا سیدہ ہے ورنہ ہمارے ماتوری حضرات متقدمین جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا ایسے علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کوئی پیغام نہیں بھائی کسی نبو رسول کی رسالت نبوت کی بات پہنچی نہیں ہے وہاں تک تو متقدمین بات ہوئی دیا ہمارے امام اعظم ابو حنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کا روایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ کفر کریں گے شرک کریں گے تو پکڑے جائیں اگر کفر و شرک نہیں کریں گے پھر بچ سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب عقل دی ہے تو انہوں نے عقل کے ساتھ کفر و شرک کر لیا ہے اس کی توحید تک نہیں پہنچ سکتے ان کو یہ کائنات نہیں بتاتی کہ اس کا پیدا کتنا ہو ہے ان کی عقل ان کو رات راستے پر لے گی سیدھے ٹپڑ کیوں نہیں لے گی اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرجتوں اور دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جس طرح کے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے راہ میں سے ایک ہے سبحان اللہ اور سبحان ان کو بدھ پوجنے اور شرک کرنے پر کر لیا اکل نے یہ سمجھا دیا کہ یہ وہ خدا ہے اکل نے یہ کیوں نہیں سمجھایا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یہ ہر چیز کو روزانہ فنا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے خدا یہ کیسے ہیں جو خود اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے وہ خدا کو قائم کیسے رکھ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے آسمان و بندی کو کائم کیسے رکھ سکتے ہیں کیوں ان کی عکل نے فیصلہ نہیں کیا اور لہٰذا یہ مستحد میں عذاب ہو گئے اور ہمارے مام صاحب فرماتے ہیں اگر میرے فرض نسان رسول نبی نہ ہوتے اور مخلوق ہوتی اگر شرک کرتے تو پکڑے جاتے ہاں شرک نہ کرتے تو سبحان اللہ ورنہ آپ فرماتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ فرض ہے فرض ہے اس بغیر نبی رسول کے آنے کے بھی توحید فرض ہوتی ہے سبحان اللہ بات تو ٹھیک ہے عقل بھی کہتا ہے کہ اگر کہیں رہتا ہے اور اس تک پیغام خدا رسول کا نہیں پہنچا تو اس نے عقل کے ساتھ شرک کر لیا اکل کے ساتھ اللہ کو ایک کیوں نہیں مانا سبحان اللہ عقل تو وہی ہے نا شر تو عقل نے الٹا راستہ دکھا دیا عقل نے سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا زیادہ یہ مجرم ہے اس کو اتنا اقل دی ہے اس نے اتنا قیمتی چیز دی ہے یہ آج تعینات کا نفا نقصان باقی کافی سمجھتا ہے اس کی عقل نے اتنا غور و وغیرہ کیوں نہیں کیا کہ جناب یہ آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا وہی ہے جو خود اپنے آپ قائم ہے جو اپنے آپ قائم نہیں رہ سکتا انسان ہے تو روزانہ بدل رہے ہیں مر رہے ہیں جی رہے ہیں پلان ضرور سارا نظام تو تبدیلی میں مصروف ہے جب تبدیلی میں مصروف ہے تو ان میں خالق کون ہو سکتا ہے لازمن بات خالق وہی ہے جو تبدیلی سے بات ہے اور جو ہمیں نظر آتا ہے یہ خالق نہیں اور جو خالق ہے وہ نظر نہیں آتا اتنا اکل ضرور پہ چاہتا ہے جو خود تبدیل ہونے والا ہے یہ خالق <متضوع> اور جو خالق ہے وہ تبدیلی سے بات ہے کیونکہ خالق مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا اگر مخلوق جیسا ہے تو پھر خالق کیسے ہے بادری سمجھ جائے یہ خیر امام ہمارے نام سے آپ کا یہ مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفر رضی اللہ تعالیٰ اور ہمارے متفدمین ماتوری کا اور شاعرہ آزاد کا قول جو ہے وہاں نے بیان کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تک نبی رسول نہ آئے سزا نہیں ہوگی تو مجرم نہیں ہوگا مستحق سے عذاب نہیں ہوگا سمجھ نہیں آ رہی اسی مذہب کو سامنے رکھ لو اور اسی کے مطابق ہم نہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو عذاب کے مستحق وہ نہ اس کے آئے تو یہ پکا ہوگا تو کیسے اللہ تعالیٰ کیسے کروا کہ میں نے ایک کافروں پر رحمت کی ہے کافروں پر احسان کیا ہے نہ احسان کے پر ہے رسالت گری حالت کے ذریعے احسان گر پر ہے احسان گر پر ہے ایمان والوں ایمان والوں پر احسان ہے سمجھ کہ نہیں تو اللہ تبارک ہوا تعالیٰ پرانے وجید میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل و احسان پر خوش ہو بات سمجھ ایمان والوں پر احسان ہے اور رسالت کے ساتھ ہے رسالت فضلیں رسالت باپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کے لیے اللہ کا فضل ہے بات سمجھنا بول بالخوب اللہ رحمت ہی آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے فضل و رحمت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل و رحمت تمہیں خوش, رحمد رحمد بحر بحر خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آپ کی رسالت ہے آپ کا دین ہے اللہ اگر یہ نہ ہوتا اور محمد باغ ہوتے یہ نہ ہوتا ہمیں کیا ملتا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ان کے آنے کا اگر یہ دین اور رسالت اللہ کا پیغام نہ لاتے ضرور محمد ہوتے فرض کرو اور رسول نہ ہوتے تبھی کیا ملتا لا. بات سمجھو جا اس طرح چالیس سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلان نہیں کیا کوئی پیغام نہیں اقتبا کر دیا کوئی رائے نہیں اتری یعنی جو محبت کے متعلق ہے بات سمجھنا یہ چالیس سال کے عرصے میں امت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم اور ہدایت نہیں آئی چالیس سال کے عرصے میں جو بھرے ہوگی تو کافی بھرے گی محمد آ چکے رحمت نہیں ہو رہی ان پر محمد آ گئے رحمت سے محروم جا رہے ہیں محمد آ گئے فضل سے محروم جا رہے ہیں محمد آ گئے کیونکہ رسالت رس حالت نہیں آئی جو وجہ تھی نیچے کی منت کی فضل کی رحمت کی وہ تو آئی نہیں بادری سمجھ آئی یار میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں میں آپ یہ کسی باؤنڈی سے نہیں سن سکتے بات کو سمجھنا محمد آ چکے ہیں چالیس سال کے عرصے تک لیکن پیغام ساتھ کبھی نہیں آیا نبوت و رسالت نبوت و نبوت کے ساتھ مختصر تھے لیکن جو آتی تھی اپنے تک آتی تھی اور ان کے لیے تمہارے ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں آئی تھی نا بے شک جو تمہارے ہمارے کے لیے پیغام آیا ہے وہ چالیس سال کے بعد آیا ہے میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں کہوں میرے آق نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وشق وبوت کے ساتھ مختص نہیں تھے وہ جہالت ہے وصف نبوت کے ساتھ مختصف تھے تو جس وقت سے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا تھا روح مبارک والا نروا کا وقت مت سمتے نا بوتھ کے بعد لیکن جو ایک ہوتا ہے <kör Idol> عملی خریدنے <صریق> کی ادائیگی اور ایک ہوتی ہے پودے اور منصب کا مل جانا ہے یہ دو الحدہ چیز ہے بے और پودا اور का मिल مل جاتا ہے اور کام بعد میں شروع کرتا ہے مثلاً وزیر بنا دیا جاتا ہے اعلان ہو جاتا ہے وزیر سب کو لیکن مہینے دو کے بعد وہ اپنا سنبھالتے ہیں کیا اختیارات دار دار وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یعنی امریکی جو ہو ایک ہوتا ہے ان کا وہ کام شروع ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصف نبوت کے ساتھ متصف تھے اور عمل جو کام آپ کے سکون کیا گیا تھا امت کے متعلق وہ چالیس سال کے بعد آپ نے یعنی ایک ہے جو سمجھیے ایک ہے منصب نبوت اور ایک ہے فرائض سے منصب نبوت کی ادائیگی منصب نبوت پورانا ملا ہوا تھا اور فرائضِ منصبِ نبوت کی ادائیگی چالیس wi... آ... آ... سال, سال کے بعد چالیس oh. سال کے بعد شروع فرائضِ منصبِ نبوت فرائضِ منصبی کی ادائیگی شروع ہوئی چالیس سال کے بعد چالیس سال سے پہلے نبوت کا اعلان ہو چکا تھا پر کو نبی کا میں اس وقت میں نبی کا جب آسم نہیں بنے گئے یہ اعلان یہ بتانا مقصوص تھا کہ میری نبوت کا اعلان پہلے ہو چکا تھا یہ آپ اسی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں اس میں اس حدیث مبارک میں آپ اسی حقیقت کو ظاہر کروا رہے ہیں میں نبوت کے ساتھ مختصر یعنی منصب نبوت مجھے اللہ تعالی نے رکھا کر دیا فرشتوں نے اعلان کر دیا ہر طرف شور پڑ گیا تمام اسی وجہ سے سارے نبی جو ہیں سارے نبی کسی نبی آنے والی کی آمد کا ذکر نہیں کرتے تھے سارے نبی کا کرتے تھے کیوں اس وجہ سے کہ باقی کسی نبی کی آمد کا اعلان ان کے سپرد نہیں کیا گیا تھا تشہیر ان کے سپرد نہیں کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبوت کے ساتھ متصر ہو چکے تھے اس وجہ سے آپ کی نبوت کی تشہیر ہاتھ میں کرتا ایک اترولا پڑا ہوا مولویوں کا درمولیا اس طرح شرارت کرتے رہتے تو میں ان کی شرارت جو ہے نا اس کی سرکوبی افسرزنش کے لیے یہ بات کر رہا ہوں بہشک یہ ذہن میں رکھنا سب نبوت کے ساتھ آپ پہلے متصر ہو چکے اعلان ہو چکا فلاں کی فلاں وزیر ہے اعلان ہو گیا جی وزیر بن گیا جی وزیر بن گیا کام اس نے بعد میں شروع کرنا ہے اعلان پہلے ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت کے ساتھ اقتصاد کا اعلان پہلے ہو گیا تھا جبکہ کی پیدا نہیں ہوئے تھے اور آپ نے چالیس سال کے بعد اس کا اعلان پار کیا پرائے <تصف> جو منسوخ جو منصوبی تھے ضرورت کا کام جو شروع رسالت کا کام جو آپ نے امت کے ساتھ شروع کرنا تھا وہ چالیس سال کے خیر یہ زمنا بات سے بات نکل آئی موضوع کے حوالے سے یہ نہیں ہے موضوع کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چالیس سال تک محمد تشریف لا چکے ہیں کوئی پیغام امت کے متعلق نہیں آیا جب نہیں آیا جو مر گئے حضور آ چکے ہیں مر کر لانت میں جا رہے ہیں یہ کیا چیک کرے آپ جو مر رہے ہیں وہ میرا گھر توڑ رہے ہیں جو مر رہے ہیں اس وقت کیونکہ آپ کی رسالت سے فیفیاب نہیں ہو ہوا ہے توجہ نہیں کی آپ کی رسالت اور شریعت سے وہ فیبیاب نہیں ہوئے جب نہیں ہوئے تو کچھ نہیں پایا انہوں نے کیا پایا پایا تو انہوں نے کب کچھ جنہوں نے آپ کی رشالت اور شریعت سے فائدہ حاصل کیا ان کی زندگی بھی رحمت اللہ. ہو گئی ان کی بہت بھی رحمت ہو, ہو گئی ان کی دنیا بھی رحمت اللہ. ہو گئی ان یاگرت بھی رحمت بن گئی سفا بن گئی سمجھ آئی کہ نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فضل و احسان جب ہو تو خوشی خوشی کرو اللہ کے فضل و رحمت پر کیا کرو خوشی کرو تو فضل و رحمت آپ اللہ تعالی کا اب پر جو ہوا وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت شریعت بات سمجھنا رسالت جو ہے وہ وجود کے ساتھ وجود پر محقوق ہے آپ موجود <laughs> پہلے دنیا میں موجود ہوئے موجود ہوں گے <laughs> پھر رسالت یعنی شریعت و متعار تو ان قرآن قرآن مجید قرآن مجید ہدایت شریعت یہ رحمت یہ فضل قرآن مجید والا شریعت قرآن یہ آپ کے وجود کے ساتھ موجود ہوتے تو پھر اب دو چیزیں ہو گئی ایک آپ کا وجود ایک آپ کی شریعت وسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے ان دونوں نعمتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے پیدا کیا دوسرا مجھ پر قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہوتا ہی ان دونوں نعمتوں کا جو شکرانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کی شکل میں ادا کرتے تھے پیر کے روزے کی پیر کا روزہ رکھ کر یہ شکرانہ کرتے تھے دو چیزوں کا ہر پیر کو روزہ ہوتا تھا اور یہ وہ میلاد ہے جو بالکل صحیح دل سے سادت ہے اور یہ دو یہ دو خوشی ہیں بات دو چیزوں پر خوشی ہے ایک خوشی ہے کہ نبی پاک کی آمد پیدائش پر دوسری خوشی آئے آپ کی رسالت اور آپ کی شریعت آپ کے قرآن پر یہ دو نعمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نعمتوں کا شکرانہ کس شکل میں کرتے تھے روزے پیر کرو بولو بولو پیر شریف کروز مسلم شریف میں وہ ملا ہے یہ ملاد ہے یہ ملاد ایسا ہے جو سنت ہے اور یہ وہ ملاد ہے جو سنت ہے بات سمجھنا میں یہ وہ ملاد ہے جو یہ وہ ملاد ہے جس کے قریب کو جاتے ہیں یہ ملاد سنت ہے وہ ابھی یہ مروجہ ملاد جو ہے رواجی ملاد جو شروع ہوا ہے آپ کو سامنے آئے ہیں یہ رواجی ملاپ جو ہے وہ آپ ہی کہتے ہیں یہ فداہت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اکما گرام ہمارے سلاف جو ہیں بزرگان کے دین ان کا کافی تگڑا ہے اس مسئلے میں کہ یہ مربع رواجی ملاپ جو ہے یہ یہ جیب ہے کہ فداہت ہے اس میں ہمارے اولما شاید جو ہمارے یہاں اور بات ہے کہ جبور اور زیادہ اولاما پانی ربانی کا قول یہی ہے کہ اپنی شرائط کے ساتھ وہ جو میں اپنے موضوعات کے اندر بیان کر چکا ہوں میلاد کی وہ شرطیں اگر پوری ہوں اور نجائز وہ حرام کاموں سے یہ پاک ہو اور شرائط وہ دوسری اور کرنے والے مومنین ہو تو میں اس کو جانا بھی آیا لیکن وہی شرائط جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان شرائط کے ساتھ شراعت ہو دیر میں رکھنا اگر وہ شرائط نہ ہوں تو سب کے لیے دیکھ رہا میں دیر میں رکھوں گی ناجائز اور حرام کام اگر ہو جائیں شامل تو یہ کیونکہ سیدھات وبا کام ہے تو وبا یا مفتاب کام کا اس کے ساتھ جب یہ غیر شریف کام مل جائے تو کلو مایوہ بھی آرام تھا وہ آرام کے درجے میں آ ہے وہ مباح حرام تک پہنچا حرام بن جاتا ہے جیسا کہ یہ آنکھوں سے دیکھنا غیر عورت کو دیکھو تو حرام بن جاتا ہے اگر تمہیں میں دیکھ رہا ہوں تو حرام نہیں ہے کیوں تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو یہ کسی حرام تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے غیر عورت کو دیکھتا ہوں اگر فیرش بچے کو دیکھتا ہوں تو اس کو دیکھنے سے غیر مات وہ کسی گناہ اور ناجائز کام تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا لہٰذا شریعت میں آرام ہے قید کر دیا گیا اگر شاون کا خطرہ سمجھ نہیں آ رہے اور عورت کو اتر تو ویسے بھی نہ سوائے وہ مستثرہ یاد تو بات یہ ہے بھائی سمجھنا ذرا وہ ملاد اگر اپنے شرائط پورے رکھتا ہو تو پھر اس کے جواب کے اندر ہمارے اماموں کا اختلاف ہے وہ لباد تھا تھوڑے کرتے ہیں ناجائز ہے فضا ہے جیسے امام شاطری کتاب ال احتسام ان کی کتاب ال کے ارتفام ہے انہوں نے اس کو نجائز لکھا امام تاج الدین فاقیحانی ہوئے ہیں مالکی مذہب کے بہت بڑے امام وہ بھی نجائز اور فداعت تھے ان کے علاوہ اور بھی کچھ حضرات ہوئے ہیں یہ ایک اور بات ہے کہ زیادہ حضرات ہمارے آئی محکام علما کرام نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے کہا نہیں ادا وہ ہوتا ہے جس کی اصل اور بنیاد شریعت میں نہ ہو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ملتی ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے تو وہ بھی عبادت ہے اس کی اصل بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے اللہ اللہ اگر کھانا کھلانا ہے آنے والے مہمانوں کو تو شریعت کے اندر یہ بھی پسند ہے استاد کا خواب کا کام ہے تو کھانا کھلایا اور ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر باقی حرامزدگیاں نہ ہوں ساتھ شامل ذہن میں رکھنا ذرا تو حرامزدگی اگر نہ شامل ہوں نجائز کو یعنی ان میں سے ایک یہ بھی حرامدگی ہے کہ جو مقررین ہیں مقررین جو تقریریں کرتے ہیں اور یہ جو نادر یہ سب ادھارت ہیں اور جو مقررین تقریریں کرتے ہیں تقریر کرنے والے کو پہلے کہتے تھے خاص اور جماعت کسخاس ہاں جی تو کل شاخ جو ہے نا یہ کلساخی قصا خانی جو ہے اس کو نجائز سمجھا گیا ہے ایک شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ہاں صحیح جی ڈالے وہ اور صحیح حق کی بات کرے اور صحیح شریعت سے متعارک بیان کرے کوئی جھوٹا قصہ نہ سنایا جھوٹھی بات نہ ملایا غلط بیانی نہ کرے ہے جی لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات کوئی نہیں کرے اور لوگوں کو بے خوف نہ کرے وہ تمام چیزیں اگر ایسا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اس کی سننی چاہیے ورنہ ہمارے پتا ہے کہ میں لطیفہ کی بات سناؤں لیکن پھر آپ میں ہے امام ترتوشی مالکی ہو پتھر ترتوشی رائے ماؤ sure. کتاب اور خواب کے اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور کتاب کتاب الٹسام کے اندر میں ایک قصہ خان جو سوچی سچی بات کے سامنے لا لیتے ہیں نہ آپ ہی بیان کرتے ہیں صحیح اسلام اور کفر کی مخالفت کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی جناب عمل کی بات کرتے ہیں الٹا لوگوں کو بے خوف کرتے ہیں اور بات عقیدہ بناتے ہیں جیسے آج کل کے یہ جو حالات ہوا یہاں بانڈ جو میرا لگے پھر چل رہے ہیں سارے اچھا خیر ان کے ساتھ وہ کش بھی ان کو نہیں دے سکتا اس وقت کے تو پھر بھی اچھے ہوں گے لیکن وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی جنہیں وہ جس طرح کے ہوتی ہے کوئی کچور کی بات ملا رہا تھا ہے جی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات ملا رہا تھا کوئی پچھر شچر چلا رہا تھا جب وہ اس نے ملائی تو حضرت خطاطہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کا خیال میں ذہن میں ایسے ہے تو جناب جی وہ آ کر نا مجمع ایسے مسجد میں وہ خطاب کر رہے تھے حضرت تو مسئلے وہ آئے حضرت سیدنا امام خطاطہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ آ کر مجمع کے حلقے کے اندر ہر گیان میں بیٹھ کر نا بغل سے کپڑا اتار کر بال روشنا شروع کر دیے بال لوچنا شروع کر دیے مجمے میں آ کر درمیان میں پیس کے بہت تقریر کر رہے ہیں ہم لوگ سن رہے ہیں انہوں نے آ کر بال دوچنا شروع کر دیجیے وہ جو تقریر کرنے والے تھے نا انہوں نے کہا یزرت یہ کیا ہمارے افسوس ہے یہ کیا بات کرنی تھی آپ یہ تو میں تقریر کر رہا ہوں آپ بال نوچنا شروع کر دیے بدل کے آپ نے فرمایا وہ بداتا <سؤال> ہے یہ سنت ہے اس سے بہتر ہے اور جو تم کر رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے یہ موقع اور جناب جی آج کے مولا مڑوانے جو ہیں ان کی کیا بات کریں میں اس وقت کی بات کرتا ہوں حضرت سجید رہا اسی کتاب کے اندر ہے اور دوسری کتابیں میں دکھا سکتا ہوں اس موضوع پر مولا علی مشکل اللہ تشار مسجد کوفا کے اندر گئے مساجد کا ملازہ کرنے کے لیے کسی مسجد میں جناب لگا ہوا تھا تقریب کو بندوبست کے لیے آپ نے جو رکھتے ہوئے تو ساتھ بندے آپ نے فرمایا نکالو ان کو نکالو نکالو شام آج کٹوٹ کے سامنے کر دیتا ایک خاصا آسن بکری رہ گیا آپ نے فرمایا تو بول سکا آجا آرد. حسن بصیر اللہ کارآ کو بولنے کی اجازت تھی باقی سب کو نکالنا آج کل کے یہ <tip> بچارے جو سر یہ جس محفل میں چلے جائیں اور یہ ناگپور کو فریاد پکنے والے یہ جس طرح کی محفل یہ تو سب آرام ہے نا اس وجہ سے ان کے اندر یہ سب کام ہے ارے بھائی ان تمام خرابیوں سے پاک اگر محفل ہو تو اس کے اندر ہمارے انہیں کرام علماء کا اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ نہیں ہے جو مور کہتے ہیں جائز ہے باغ کہتے ہیں نجائز ہے کیسی عجیب بات ہے بات کو سمجھنا جب اس کے اندر اختلاف ہے تو یہ لاکھ جو حرام زندگیاں جو شامل ہو چکی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر ایک غلط نتیدہ یہ لوگوں کا بن گیا ہے کہ ملاپ کرنے سے تمو گنہ تھوڑے چھوٹے وہ سب ہو جاتے ہیں اور جتنے فرائض احکام شریعت کے لاگو ہوتے ہیں وہ سب اڑ جاتے ہیں جب پرواز کر جاتے ہیں پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں لگتی یہ تو پڑا بھائی اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی حج کے متعلق یہ سمجھے کہ حج کر کے پھر اسلام کی کوئی ضرورت نہیں رہتی وہ قابل ہو جاتی حج میں نے کتنا بڑے حکم شریف کی بات یہ فرض ہے بڑا ہے اگر کوئی آدمی سمجھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے تمام دین اسلام جو ہے وہ غیر ضروری بن جاتا ہے وہ کافروں کا اسی احتیاط سے کافروں جو ہے کام رکھے ہو یاد دیکھو کتنا دنیا پر گئی ہے کسی نیکی کو کرو کسی تھرد کو کرو باقی شریعت متحرہ جو ہے اس کا ادب اس کا ایک اس کے ساتھ گھسنے کے احتقاط شریعت کے واجب العمل اپنے اپنے درجے پر اس کے تمام آسام دیکھو آپ کہتے ہیں قبل تو زمین ایمان اجمل ہے امن قبل حکمہ ہوا بے اسماء وصفہ صحیح و قبل تو زمین آسام ایمان میں اللہ کے تمام اسماء اسمائ صفات کے ساتھ اس کو مانا اور قبل تو جمیہ آئی اس کے تمام حکموں کو میں نے قبول کیا معلوم ہوا یہ تو مجمل ایمان ہے اجمالی ایمان کے لیے یہ ہر ممبر کے لیے مسلمان مومنوں ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کم از کم یہ کام کرے کہ میں اس کے تمام حکموں کو قبول کرتا ہوں اگر کہیں ایک حکم مان لیا یا ایک بات پر چل کر چل, چل, چل لیا میں نے اب دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں تھا پھر مسلمان ہی بات سمجھ نہیں ہے فوٹو تو نہیں لائی میری تو مو میں جنت والے پاس ہو سکنا آپ ہی دو بھی جن لانت لائی ہے مینو تو مطلب کردا زیادہ خوفنا کر رہی اچھا بھیا بات کو سمجھنا وقت تھوڑا ہے میں ایمان مجمل دی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائی اس میلاد کے اندر اختلاف ہے علماء ماپ میں سنت میلاد کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر کسی محتی لال کو گنجائش نہیں ہے اختلاف کرنے کی ابھی بھی مانگنے گا کیونکہ وہ مسلم کے اندر ادھیسیں ہیں حدیث کی صحیح کتابوں میں ادیسیں ہیں آپ کا دو دو نعمتیں ایک اپنا وجود تشریف اپنا وجود دنیا میں تشریف لانا پھر دوسرا پرانے مجید کا اترنا ان دونوں باتوں کے شکرانے میں آپ کیا کرتے تھے تیس لگائے ہم ابھی کہتے ہیں بھائی تم کدھر کرتے ہو کیوں ملاد کرتے ہو اس کو کہو آؤ ہم تمہیں سنت ملاد دکھاتے تو وہ کر لیا کرو یاد بھی سمجھ آئی سنت ملاد جب جی مین پیر کا روزہ کیا ہے آپ کا اس کو یوم العفن کہتے ہیں عربی میں یوم العفن پیر کا روزہ جو ہے یہ ہمارے تمام فکر کی کتابیں چاروں مذہب والے سب لکھتے ہیں کہ مستقب میں بڑے فضیلت والا روزہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ وسلم نے لگتا تھا دو چیزوں کی خوشی میں دو چیزوں کی خوشی میں ایک اپنی پیدائش دوسری قرآن کا نزول رزول قرآن کا نزول ایک کافیوں کے لیے میں نے ایک بات کی ہے کہ وہ چلو اس یہ جو روایتی ملاپ ہے اس کو مزاج کہہ کر اس سے اختلاف رکھتے رکھتے رہیں لیکن ان سے کہار یہ کیا چکر ہے جو ملاد سنت ہے اور بالکل حدیث صحیح سے ثابت ہے تو اس کے قریب کیوں نہیں جاتے <سلام> اور آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ اگر اس کے بھی قریب نہیں نہ جاتے تو سمجھو یہ ملاق کا مسئلہ نہیں ہے یہ اصل رسالت بہت ذریعہ یہ سرکار کے ساتھ دونوں کی علامت ہے اس کے پھر قریب کیوں نہیں جاتے اچھا تو اچھا پیر کے یہ جو کھانے پینے کرو روزہ سمجھو یہ کھانے پینے والا راج کا میلاد ایک بک کا میلاد ہے ایک راج کا ملاد ہے بک کا ملاد یہ روزے والا ہے اچھا یہ بریل بھی اس کے قریب کیوں نہیں جاتے بھائی جس کے اندر ایک طلاف ہے اس کو تو ٹٹ کر کرتے ہیں اور جس میں اختلاف میں اتفاق ہے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا یہ کیا کرتا ہے بولو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کی ان کو خوشی چڑھی ہوئی ہے تو روزہ رکھ کر خوشی تو خود نبی نے کی ہے جو طریقہ خود رسول اللہ نے اپنایا یہ کیوں ہی بتایا اس کا مطلب ہے یہ صرف ٹھنڈ پیڑ ہے یہ ملاد نہیں ہے یہ صرف کھانے پینے کا چکر ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جو سرکار نے کون طریقہ ہوا اس کے قریب نہیں جاتے مر جائے گا اور ان کو بل رہے رسول اللہ سے وہ پیر کے روزے کے قریب ایک وجہ سے نہیں جاتے اور ان کو ان کو رجنے کی حص ہے क्या है सुना खांड हिर हिर अप्रैली आती है खांड का इस वास्ते जिन्हें पास खांड लगे पाचन भावे बने तो भावे पावे जो बल हेलने नहीं खेलना खेलो ये पील करोगा ये जो आज کھنڈے اٹھا کر شور ڈالتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں سارا جلوس نکال رہے ہیں پلا دیکھو ہم کو کیسے خوشی کرتے ہو سمجھ نہیں آ رہی اچھا ایک بات سنو بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آنے پر بھی خوشی کرتے ہیں اور قرآن کے آنے پر بھی شکرانہ آتا اچھا یہ بتاؤ یہ بریل کرتا قرآن سے آنے کی خوشی کیوں نہیں کرتا بتاؤ مجھے بلکہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اہتمام کے ساتھ حکومت والے چھٹی کریں کہ قرآن اترائے یہ دکانیں بند کرے کیوں آپ خوراک خوشی کر رہے ہیں کیا وجہ ہے تم نے کبھی دقت دیکھا نہیں مان سے بتاؤ تک شہر و رم ابا نند لذیذ شہر و اللہ ہوا رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بخار چڑھ جاتا ہے ایسے آئے کہ نہیں ادھر چنڈیاں دوڑے سارے کوشتے سے دوڑ رہے تو رمضان شریف والے پاس میرے لگے خصوصاً جو قرآن کی بات ہے اس حوالے سے کیوں نہیں خوشی کرتے اس وجہ سے ان کو پتہ ہے قرآن مجید جو آیا ہے نا قرآن مجید سمجھو بھائی پران مجید وہ ہمیں پابند کرتا ہے ہمیں سارا جانتا ہے اور سنو یہ جو ملاد کی خوشی کی جا رہی ہے نا یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نہیں ہے خوشی جی جی. یہ ذہن میں رکھنا یہ سکولی طبقہ بھی خوشی کرتا ہے ظاہر کرتا ہے جی جی. اور ادھر جو سرکاری نیچرل نیچری طبقہ کیا ہے سکولی نیچرل یہ خوشی کرتے ہیں اور دنیا کی کافر حکومتیں بھی ایک دم چھٹی کر لیتے ہیں وہ بھی شریک محفل ہو جاتے ہیں وہ کیوں شریک ہوتے ہیں یہ لانچ بھی لوگ اس پر یہ جو نیچرل طبقہ ہے نا سکولی یہ خوشی اس وجہ سے کرتا ہے توجہ یہ ہماری تین سے جان چھوٹ گئی ہے یہ تین کے جانے پر خوشی کرتے ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو نقصان پر شریک ہوتے ہیں عیسائی یہود نصارہ شریک بالکل یہ لانچی خوشی کرتے ہیں دین کے جانے پر اور کافر حکومتیں ان کے ساتھ خوشی میں شریک ہوتی ہیں کیوں کس <تصفح> وجہ سے ہوتی ہیں وہ اپنے لانچی نظام اور دنیا کے شیطانی نظام جو ان کے ہیں ان کے مسلمانوں میں آنے پڑتے ہیں یہ خوشی کرتے ہیں کہ تین سے جان چھوٹ گئی وہ لانتی خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ ہمارا قانون نظام ہے ان لانتیوں نے قبول کیا ہوا ہے تاکہ تعلیم ہماری ہے چھٹّی ہماری ہے حکومت ہماری ہے تمام دنیا پر جس طرح آڈر چلتا ہے یہ لانسی ہمارے بنے ہوئے ہیں ہمارے نیچے لگے ہوئے ہیں اور خوش ہیں جن بہمان یہ خوش ہیں لہذا خوشی میں شریک ہو جاؤ وہ اس وجہ سے شریک وہ اپنے عروج کی خوشی پر شریک ہیں اپنی حاکمیت قلبے اور تسلت جو مسلمان اور مسلمانوں میں اور کی تعلیق کا جو پھیل چکی ہے اس وجہ سے وہ خوشی کرتے ہیں اور یہ لڑک کی خوشی کرتے ہیں دن سے آزاد ہو گئے جہاں چھوٹ گئے لوگ جی میں مولی غیر بےغیر کرنے ہیں کوئی مول بول اور جو یہ لوگ مولویوں کو بلاتے ہیں چالیس چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار پر بلاتے ہیں یہ بنڈوں کو بلاتے ہیں بانڈ بلا لوگوں کو بلاتی ہیں یہ کس خوشی میں بلاتے ہیں کس وجہ سے بلاتے ہیں کس وجہ سے بلاتے ہیں ہم پتا ہے یہ فنڈ ہے ڈھونڈ ہے براسی ہے یہ عجاب آتا ہے تو ہماری تعریف کرتا ہے یہ یا رسول اللہ کی تعریف شروع کر دیتا ہے یہ احکام دین شریعت کی بات تو کرتا نہیں ہے ہمیں حرام حلال کفر جائز برائی بدی وہ تو بتاتا نہیں ہے نا لے آئیے فانڈ سے فانڈ آتے ہیں خوشی کرتا ہے میرے بھنڈ آن کے خوشامد کرتے نو پتا ہوں تو لگا چی کر چلو کل پیچھو چاہیے پٹا چاہیے پکا دا بچا پٹا چاہو گی پر لکھ دینا کنڈ پیچھو کر سنوا نال میں کشمی پیاں میں کنہ نال میں سنا انڈ پیچو گالا کردے جی سناون عبد وکری گالی کرتے بنگا بن گا کدھر مولوی کنڈا واگو مولوی گالا کٹ دے چوکے پیسے مل جانے تاریخ ہونی ملن دے زیادہ پیسے ملے تو تاریخ ہو رہی ہے تھوڑے ملے تو پڈا یہ تین دین یعنی نبی کی رسالت اور نبی کے دین کو تو یار مفت بھی سننا دوبارہ نہیں کرتے سننے والے اور میں کشمیہ کہنا جنہیں سن جو سنانے والے ہیں وہ دین سنانا دوبارہ نہیں کرتے نہ وہ کرتے ہیں نہ سناتے ہیں جو سننے والے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں ایسے نہ ہوتی ہے ٹھنڈ اور نراثر ہو جائیں گے میں ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں تمام کو صرف مور چاہیے کس بات کی مور چاہیے سگولی طبقے کو مسلمان ہونے کا مسلمان ہونے نے عاشق رسول ہونے کی دیوانے پروانے بستانے ہونے کی مور چاہیے ملا آتا ہے سال کے پاس مور لگا جاتا ہے اور جن میں آئے ہوشی ہو دیوانے پروانے بستانے مور ٹھپا لگ گیا ایک ہفتے سے مناف جو ہے وہ دین کو مانتا نہیں ہے دین کا نام نہیں چھوڑتا دین میں رکھتا منافع جو ہوتا ہے نا دین کو مانتا نہیں ہے لیکن دین کا نام نہیں چھوڑتا کہیں میں ظاہر نہ ہو جاؤں ننگا نہ ہو جاؤں میرے کو ظاہر نہ ہو جائے لہانا وہ پردہ اپنے اوپر ڈالنے کے لیے نا وہ سہ رنگ کرتا ہے کرکٹ کی طرح سہ رنگ تبدیل کرتا ہے ابھی منافقت کئی رنگوں میں ہوتی ہے تو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ جب اس کو کوئی آتے مسلمان کیا حضور کا, کا دیوانہ خوش ہو جائے اور موومنٹ کی نشانی جو مسلمانوں کو آتی ہو خوش ہوتی بجائے پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے اندر اسلام والی گل کوئی کیا اللہ کروں میں کیا مسلمان ہوں منافع تین کے ایک دو کام کر کے اپراپ اور کرتا ہے کپور میں رہتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ سارا اسلام بھی پورا کر کے پھر بھی کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیر میں رکھ منافع سمجھ آگے کہ نہیں تو میرے بھائی کا آپ کو سمجھنا کون سی بات کر رہا تھا میں چلا گیا ہوں ہاں سنت میلاج کی بات کر رہا تھا کہ سنت میلاد جو یہ روزہ ہے اس کے قریب کیوں نہیں جاتے یاد میں اس ملاج سے بھی بولتا ہوں یہ کھانے والا بھی کر لیں بھوک والا بھی کرے نا اور میں کہتا ہوں امام سے کہتا ہوں جو فضیلت اس کی ہے اس کی بھی ہو سکتی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ تو چار سال چار پانچ پانچ سو سال بعد میں جو شروع ہو رہا وہ تو خود آپ کہتے رہے سبحان تو وہ بوس کی وجہ سے قریب نہیں جاتے یہ پیٹ کی وجہ سے قریب نہیں جاتے افسوس ہے ہر بات کو سمجھنا پرانے مزید کا اترنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ میں کہتا ہوں اصل احسان یہی ہے آپ کا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت بخشی وہ سالت ہے وہ شریعت ہے وہ پران ہے سن لوگ نہ صرف قرآن کے نزول پر خوش نہیں ہو سکتا یہ نیچری طبقہ جو ہے قرآن کے نزول پر خوش نہیں کرتا ہاں وہ بات تو میں کر رہا تھا کہ یہ ملا اور مناتے ہیں کافر جو لوگ کافر حکومت پہ شریک ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے شریک ہوتی ہیں کہ ہم نے ان سے دین کو لے لیا نکال لیا اپنا قانون نظام ان کے اندر داخل کر لیا اپنا نظام اور قانون وار کیا تو نو پسند کرا ہے یہ مرد نے, نے, نے لہذا سورا لڑ جاؤ سوری نام کو ٹوڈے ماستے وہی کافر لوگ قرآن کو ٹٹوں میں ڈالتے ہیں قرآن کو پاؤں مارتے پاؤں سے کو مارتے ہیں قرآن کے دشمن ہیں قرآن کو کہتے ہیں ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے غلام ہے تو بھی غلام ہے کیا وجہ ہے قرآن والے قیامت پر خوشی ہو رہی ہے ادھر شریک ہو رہے ہیں ادھر قرآن کو ٹوٹے مارتے ہیں ٹھوکرے مارتے ہیں کیا وجہ ہے یہ حکومت اسلام کی تعلیم جو کہتے ہیں کیا پسندی ہے سکول میں اسلامیات کا یوز رکھتے ہیں جہاں پورا اسلام پڑھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بند کر دو ایسی عجیب بات ہے بھائی ایک ہے اسلام کا حصہ ایک ہے پورا اسلام مدرسے میں پورا اسلام ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو بند کرو اور ایک حصہ تھوڑا سا نکال کر نماز کی بات ہوگی تو وہ رکھ لینا نماز میں سکول میں وہ بند گئی اسلامیات یہ کیسے عجیب بات ہے پورا اسلام روکتے ہیں اور اسلام کا ایک جز اور ایک حصہ جو ہے وہ رکھتے ہیں خیر ہے یہ کہ پورا اسلام ظلم ہے کیا منافق منافقت میں نے کیا کہا تھا منافق اسلام کو مانتا نہیں لیکن اسلام کا نام چھوڑتا بولتے نہیں بولتے نہیں اسلام کو مانتا نہیں لیکن نام کو اچھا اب سنو بھائی میں نے بات شروع کس سے کی تھی موضوع کا نام کیا رکھا تھا سجید عالت مجھے سمجھ اللہ ہے آپ کی آمد رسالت کے ساتھ احسان عظیم ہے فضل ودی ہے رحمت الہی ہے بہت بڑا احسان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب خوشی جب کرو سمجھو خوشی جب کرو جب یہ فلو احسان تمہارے اندر رہے جب یہ فلو احسان کو ہس ہے تو پھر خوشی کرنے والا کو کہ جہاں ہے بے وقوف ہے تو کو ہونا چاہیے سمجھ نہیں آئے جب اس کو گھر پہ آتا ہے تو ہنستے ہو خوشی کرتے ہو جب گھر پہ جاتا ہے پھر ارے بھائی جب اسلام تمہارے اندر آیا کا اس وقت خوشی ہمارے چلا گیا کفر کے حالات اور کخر کے نظام کے اندر زندگی پسند کر رہے ہو یہود کی غلامی میں زندگی پسند کر رہے ہیں ایسی عجیب بات ہے اسلام چلا گیا کفر رہ گیا بیٹے کے جانے پر تو خوشی نہیں کرتا جب تیرا بیٹا مر جائے یا کسی کا کوئی رشتے دار مر جاتا ہے تو وہ خوشی نہیں کرتا کیسی عجیب بات ہے اسلام چلا گیا تو اب بھی خوشی کرتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اندر اسلام موجود ہے ہاتھ کھڑا کریں یہ روزانہ بلّا لوگ شور تو ڈالتے ہیں بھائی یہ تحریک کس لیے ہیں ہم اسے... وہ فلانی جماعت اسلامی ہے فلان اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں میں نہیں کر رہے ہیں اسلام یہ خبر اسلام تو پہلے تو کس لیے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان لائنوں کے یہ سارے جلسے جلوس یہ سارے شور شرابے خود بتاتے ہیں کہ اسلام ان میں نہیں ہے جب نہیں ہے تو اسلام تو چلا گیا یہ سارے کہتے ہیں اسلام چلا گیا اور کیسی عجیب بات ہے جس کی خوشی تھی وہ چلا گیا سمجھ نہیں آ رہی سنو اب <سؤال> صحابہ کی سنو رسول <بتالتا> <سؤال> اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بخاری شریف سے ایک بات پیش کرتا ہوں کتاب الفلا <اس خلاش> سیدہ مدردہ صحابی, صحابی ہیں صحابی ہیں صاحب صاحب ہیں آپ فرماتی حضرت صاحبی میرے پاس آئے یعنی ان کی گھر والی کہہ میرے شوہر گھر میں آئے انتہائی گز فکل تو لبالک کا میں نے کہا کیا ہوا خیر سکالمر محمد صلی اللہ اللہ عمدہ جمی اور میں کیوں غصہ نہ کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے گئے ہیں ان سے پھر پھر کے اندر باجمات نماز رہ گئی ہے باقی کچھ بھی ختم ہو گیا ان کا یہ اس وقت کی بات ہے پتا نہیں وہ کتنے عظیم لوگ تھے حالانکہ قانون اسلام نظام سارا کچھ تعلیم سب اسلام کی تھی تابعین کا دور ہے آگے سنیے محت امام مالک رحمہ اللہ کی معطّہ کتاب ہے حدیث کی محطفہ امام مالک محطّہ امام مالک کی کتاب ہے معطفہ اس کے اندر ہے اللہ علیکم شی اماثر ناصر نظاب نواز ارادی یہ آزاد علاج کالخوہری یہ بھی بخاری کے حوالے سے آپ کرخل تو انس کے زمان کے دمشک واہ حضرت امام الدین جوہری احمد اللہ فرماتے ہیں میں حضرت انس بن مالک صحابی رسول کے پاس دمشق میں گیا دے کر رو رہے تھے رو رہے تھے سمجھوئی کیا کر رہے تھے پتل تو لہو معاش کی کا حضرت کیوں رو رہے ہیں کون سی پریشانی ہے خوشین یار سے یہ نماز ہی ہے صلات تطب تطب اور یہ نماز بھی ضرع ہو رہی ہے یار صحیح طریقے سے یہ بھی نکل رہا ہے دوسری بات میں ماخل تو آر خین حضر رسول اللہ سلام اللہ خد ان کروم اس میں کافی تبدیلی ملی جلا چکے ہیں جو دین نبی پاک بھی گئے ان کے اندر کافی کچھ تبدیلی آ گئی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں ن تھا مگر کچھ لوگ تبدیلی پوری طرح عمل میں کر رہے تھے تو صاحبی رو رہے ہیں سبحان اللہ اچھا ان کو پاس سے آنے کی کوشش بالکل پتا نہیں تھا تھوڑی تبدیلی آئی یہ نہ سمجھنا کہ دن اس وقت نہیں تھا اگر اس وقت نہیں تو پھر کب ہوگا لیکن ظاہر بات ہے جو عروج اسلام کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زمانہ فصل میں تھا بعض کے دور میں خود کمی ہوگی پھر اسی طرح بعض کے دور میں کمی صابہ تابین تبا تابین اب فرق ہے اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے آخرے وقت کے اندر موجود ہے پتہ نہیں کتنا افسوگ رہ گیا قیامت کو اور حالات آپ کے سامنے پر ماننے والے بہت کم نظر آتے ہیں جو صرف بات سن لیں بڑی مہربانی ہے اگر سن لیں تو ہاں ورنہ کتے پہ تھوڑا ڈاکنا پڑتے بالکل سے جان چھڑانا آسان ہے ان سے چھڑانا مشکل ہے ہاں یہ کدو ٹولہ جو آج کا بنا ہوا ہے نا ان لائنوں سے کتے جو ہیں ان سے دن کی بات کر کے جائے کہاں آدمی انہوں نے تو کفر کو اسلام بنا رکھا ہے اتنا لال کی مانگے ہیں یہ اسے کپڑے یورپی کوفر کو اسلام بنا دیا بات بھی سمجھمان لال سمجھ لو بھائی ابھی بات سن پل ہسن اور جمع تم مزا لبک حضرت خواجہ حسن بسری اللہ ہوتا ہاں. مولا علی کے قریب میں جن گپا لے نکل کے آئے کو مولا علی نوبا کے مسجد میں کرنے کی اجازت جو میں چلو آپ بڑی کر رونا شروع کر دوں ما یلکی روم کی ولو ان رجلا من من من كانوا اللہ کیوں نہ رہاجرین صحابت ہے نا اگر وہ دیکھتے نا تو دیکھ کر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مبارک تھا نا تو وہ یہی دیکھ کر پہچانتے کہ صرف تمہارے پاس پگلا رہ گیا نہیں صاحبہ کا بیس درجے کا اونچا تھا پر تو ممکن ہی نہیں ہے کسی تک پہنچنا کہ ہم جن کو چھوٹا اور معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں وہ تو اپنے لیے سہائی وہ سمجھتے ہیں اگر وہ رہ گیا تو ہمیں جائے ہوگا جواب ہوگا یہی وجہ ہے کہ حضرت یار تم ایسے ایسے کام کر جاتے ہو جس تم سمجھتے ہو بال سے <سؤال> بھی باریک کریں کوئی بڑی بات نہیں بالکل مولی کی بات ہم رسول اسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاکتے سمجھتے تھے اپنے لیے بربادی سمجھتے تھے آآ آآ یعنی جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ اس کو غیر معمولی اور بہت بڑا کام سمجھتے تھے اچھا آپ بتاؤ صحابہ کیا کر رہے ہیں کس وجہ سے کہ اسلام جس طرح کا جس شکل و صورت میں سرکار دے گئے تھے تو اس میں تھوڑی تبدیلی آئے تو کیا کر رہے اور گیا فصل کو نکل گیا تو کیا کرنا چاہیے کیوں وہ فضل و رحمت جو لائے تھے رسول اللہ تو ہیں اس میں تو آپ تو ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے ہمارا اخسام ہے آپ ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے بات یہ ہے کہ جو فضل و رحمت لائے اور جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو احسان کیا وہ تو کچھ بھی نہیں رہا وہ نہیں رہا تو پھر خوشی کن بات کیا رہنے رشتے دار کے پر جانے پر خوشی ہو رہی ہے بولو بچے کے جمنے پر خوشی ہے آنے پر خوشی ہے کہ جانے پر خوشی ہے آنے پر تو کے جانے پر خوشی کیوں رہی ہے اب یہاں پر میں اللہ اقبال کے حوالے سے بات کرتا ہوں کیونکہ ہم مفکرین کے قدام ہیں مفکرین کے ساتھ رکھنے والے ہیں وہ میں مفقر کی بات کرتا ہوں ہمارے اقبال نے نا بانگے دراز کے اندر ایک نظم لکھی ہے ان سے فرمائش کی گئی کہ حضرت آج عید کا دن ہے کس کا عید ہے خوشی کا دن ہے مہربانی کریں کچھ شیر لکھیں آپ مسلمانوں کو مبارکباد پیش کریں نظم کی شکل کریں ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں آپ ہمیں مبارک دیں ہم ویسے خوشی میں خوشی کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں آپ نظم بنا کر ہمیں مبارک مبارکباد یہ لکھا ہوا ہے عید پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں انہوں نے فرمائش کی شعر لکھو عید کی خوشی کے موقع پر اقبال <باہ> نے جو جواب دیا پہلے میں نکر میں بغیر شیروں کے اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں پھر شیر پھوڑوں <باہ> <باہ> <باہ> اقبال فرماتے ہیں شالامار باغ شہر کے لیے گیا میں اس میں سزا تھا ستے جڑے ہوئے تھے باغ جڑا ہوا تھا ایک ستہ دشہرا پیلا سزا میں پیلے پڑ جاتے ہیں بہار کا ایک ستہ پیلے سرا کا اکیلا کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اس پتے نے مجھے کہا اقبال بہت جس بہار کے موسم کا میں راجدار وہ موسم چلا جس بہار کے موسم کا میں اس بہار کے موسم کی یاد جو یہ تازہ کر بہار میں یہ پیدا ہوا تھا تو موسم بہار کا خار بن کر کھڑا ہوا ہے کہ میں اس موسم بہار میں پیدا ہوا تھا لوگ مجھے دیکھیں گے تو اس کو یاد کریں گے کچھ کبھی یہاں آ کر آئی تھی نا یہ جو ہے یار ایسے تو نہیں آیا نا یہ خزاں میں تو پیدا نہیں ہوتا یہ تو بے چارہ باہر میں پیدا ہوتا سبحان ہے اللہ. سبحان اللہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں موسم میں بہار کا رازگار ہوں مجھے یہ آنے والے زیارت کرنے والے جو ادھر آتے ہیں شالابار سیر کرنے والے مہربانی کریں مجھے توڑ کر نیچے نہ پھینکیں بامال مت کریں کہ میں ہی تو ان کی شاخ کی تھوڑی سی نشانی ہوں آلعا. آلعا. آلعا. آلعا. آلعا. آلعا. آلعا. آلعا. آلعا. میں یادگار ہوں تو مجھے پامال کر دیں گے تو ان, ان کے تو دل کتاب سے بھی بہار کی یاد بھی ختم ہو جائے گی نا بالکل باہر کی یاد بھی نہیں جائے گی چلو مجھے دیکھ کر کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی نشانی باہر کی ہوں تو باہر کو یاد کر رکھیں گے مہربانی کریں یا مجھے نہ توڑو نہ پاؤں میں فین کو بہت اقبال کہتے ہیں کیونکہ مفت سے اقبال کہتے ہیں میں نے دیکھا نا اس کی بات کو سنا نا پتے کی موسم سبام درد پتے کی بات کو درد بھری کہانی کو جب میں نے سنا نا تو صرف تر دل بے تحف ہو گیا دل تڑپنے لگ <لازم تصفح> اتنا سڑپا کہ میں باغ میں آ کر بھی بے مزہ ہو گیا غم میں ہو گیا وہ باغ میں بھول ہی لیتا بندہ میں الٹا گم بھی ہو گیا اللہ حوال. اللہ لاہو میں خوش ہونے کی بجائے دکھی ہو گیا باغ میں کاش میں نہ آتا آیا تو موسم بہار کی جات تازہ ہوئی آگے کھزا ہے تو میں تو الٹا پریشان ہو گیا یار یہ کیا ہوگا سبحان اللہ یہ بات کر کے اقبال فرماتے ہیں جو پرانے پیخانے تھے پرانے یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قرآن پر کلّ میاں شیر ربانی جیسے اللہ جیسے وہ ساتھی نہ رہے وہ شراب نہ رہی وہ پیالے نہ رہے پلانے والے نہ رہے پینے والے نہ رہے صرف عمارتیں ہیں ڈھانچے ہیں کھڑے ہوئے ہیں جدھر دیکھتے ہیں محفوظ فرنگی آباد ہے میرے محمد ہی مہانہ برباد ہو گیا مہانہ فرنگی آباد ہو گیا اقبال کہتے ہیں یار میں ان پچھلے میں مسلمان ایک پورا وہ سرف پکتا ہوں سب تو نہیں رہا میں ایک سرف تیلا پکتا ہوں اور آخری رہ گیا ہوں بہار اجڑ گئی سب کچھ ختم ہو گیا چمن جاگ اجڑ گیا تو مجھے کیا کہتے ہو جس طرح کو پتا رو رہا تھا میں تو اس طرح وہ پرانی یاد میں رو رہا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو عید کی خوشی پر شیر لکھ دو میں سجنانو یاد کر کر کے گھومنے آسن کروں کتنا سجن رہے نے ہیں نہ حکومت اسلام دیا نہ سب کچھ اپنا اجاڑی بیٹھا ہوں بہتر پتیہ گراگا بیٹھا میم آج مبارک مبارک مبارک شیر لکھتے آخری کہ اک بال جہد کا چاند چڑھ جب چڑھتا ہے تو وہ بے وقوف ہو ہماری ہسی اڑا دو ہماری ہسی اڑاتا ہے اور مزاق کرنے چڑھتا میں گل سمجھانا جب کسی کا مار گیا ہو روے پی پچ مزا جی دولت حسین گواہی بہار جیری سلاحدی عجوبی دور چاروق اعظم سلطنت بہار سے اچھا ہوں جب تین پہچان چڑھ رہا ہے وہ کرنا ہوتا ہے دلیل کرنا ہوتا ہے وہ مزاوی کرنا ہوتا ہے تو بھی خوش ہو کر صحابہ بھی رو رہے تھے تھوڑی تبدیلی پر اور آگے جیسے جیسے تبدیلی آتی بھی روتے رہے تھے اور پھر اب تو ہم اس ایسے حالات کے اندر ہیں کہ پورا باغ ہی اجڑ گیا ہے وہ سنت پتے حضرت صاحب کی طرح رہ گئے ملا پیر عوام تفر میں ڈوبی اور خوش ہیں کفر کی غلامی پر کفر کی زندگی پر بے بغیر سی بےمانی کی اس ماحول اور خوشی پر خوش ہیں بے شک جو ایسے مردوں کے لیے جب چاپ کرتا ہے اقبال کہتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے مذاق کیا بڑھاتا ہے یہ شالبار میں اکیلے پر کے درد کہ میں اکیلان لا گھر کے درد کہ ہے سا تھا کو کہو سم کل سراد میں نفائے پان کرے بھج کو کرے مجھ کو زائران چم امی پشاب نشے ماں پکے درد بے درد کسے کا گھر روا دیکھ کے بھی نہیں نہیں رولہ بے درداں میری ہاوا نکل گئی ایک پتے کی گل سنتے ذرا پتے ذرا پتے نے بے ساب کر دیا بالکل سے بچے نے بےتاب کر دیا دل کو من میں آ کے سرا میں بہار ہوں میں چاہ کے صرف پہرا تھی گم ڈوب گیا کیونکہ بھی یاد آ گئی یاد سدا میں مجھ کو فصل بہار آل آل آل موسم میں نو بہار میں موسم دی یاد ترفا ہے یاد فصل بہار خوشی خوشی ہو کیوں کر سو گوال خوشی ہوگی وہ خدو کو ریارے در گیا سمجھا والے اکلو والے درگ اصتی ہوں جی چھا خوش ہونے کا من خوشی ہو گئے خوشی کر بابو دسو گوئی نہیں سونے نتی فرما من تھر سنتی میرا سن سو میرا نہیں سارا نیت چی بچا کھا من سمجی خوشی کرگو شیع بن دین تو اکی سن اگریز کتی نے آن کے آشے پاس یہ خوش ہو کے چڈا چکی پھر میںالماں جہرا چڈا خوشی کا چکی پھرنا نا لتیفر لتیف پچھلے آ جانے مالک جی طرف جدی فرتے ہوں جھنڈے کا یعنی وہ کپڑا جہاں تھلے نہیں آتا ہےگری مہربانی نک پہ تب سور آر نہیں چڈ دینا بندے آخر بند ٹھیک ہوگا بندہ شیطان نے سارا کو پتا سان گالا پانچ سال پورے کون گال کھڑی لیکن ٹیچ نے ادھر شریف نہیں سنو خوشی ہوگی کیوں کر سو گارو میں اجاڑ ہو گئے اجاڑ ہو گئے آدھے کو ہم کے میں سامنے اجاڑ ہو گئے نہ وہ اسلامی نظام رہا نہ اسلامی حکومت نہ اسلامی بادشاہ رہے نہ اسلامی نظام تعلیم رہی اسلامی ماحول رہے اجاڑ ہو گئے کوہن کے میں کھانے گزشتہ بعد پرستوں کی یادگار ہوں میں فرنگی ماخانے آباد ہوئے تو محمد دن رات کٹے رکھے نہیں ہو سکتا کر لو گے کٹے کر لوگ بتاؤ جب راتی ہے دن چلا جاتا جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے ایسی عجیب بات ہے ادھر کوفر کا نظام بھی اور تم کہتے اسلام بھی ہے یہ دگہ بازی ہے نا ایسا ہے یا اتنا بے زمین اور انگور ہوگا اور سنو اقبال مالک کہتے ہیں یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور یہ مت لسا سکول کر کے یہ مطلب یہ چاہے سکولی اشارہ کر کے پی جائے یہ سرور سکولی ہر ویلا سرور لازار سرور لین آج رات نرور لینا دن سرور لینا سرور ہی لینا ضرور لینی لینڈی کرتی ٹرک تھلے جانے کی نہیں اقبال کے کلام کی میں شرح کر رہا ہوں یہ مدرسہ یہ مدرسہ اقبال کہہ رہا ہے لانسی تو بچے یہ شیر کیوں نہیں لکھتے اس بار باہر لکھتے ہیں وہاں جوتے مارے ان کو بچے دینے کی بجائے ان کو جوتے دین یہ مدرسہ نامتوں سے پوچھو اس بار کو ہم نے سمجھا اس بار کیوں کہہ رہا ہے کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کس ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کپڑی کے بچے باندھتے رہیے ہیں یہ وقت یہ یہ نو رہن رہی کس کو کہتے ہیں ہے ہے مڈا ہر بھرے کڑی ہر بڑے فیصلے ہے نیتنے میں فیصلے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرو رو رہنا انہیں کے دم سے ہے بہتانا ایک فرنگ آبادی میرے گھر پتا نہیں بھائی نارا ہے فی کو جدا کرنے ہیں خوش ہونے لگتا ہے سر سنیے جب مولا علی کو چار سے جدا کرتے ہیں نا تین سے تو ہم میرے دل کو خوش ہونے لگ جاتے ہیں اس وجہ سے ہر چار جار جب کہو گے تو چار آ گئے اے اے کیا کہا میں کیا کہہ رہا تھا اب تو آج کھل گئے اب کچھ کتابیں بازار پہ آ اقبال نے پاکستان کا ہی خواب دیکھا تھا سب جھوٹ نکل گیا کوئی پاکستان کا خاص نہیں دیکھا تھا اب کتابیں بازار میں آ گئیں حقیقت کھل گئی بازی ساری کتابیں بازار میں آ گئی ہے اقبال کا پوتا کہتا ہے میرا دادا میرے دادے نے کوئی پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا وہ تو پیچھے اسلامی ریاست کا خواب دیکھتے تھے یہ تو غیر اسلامی ریاست اقبال کا بیٹا کتاب کا نام ہے جس کے اندر ساری خدمت بابا جی کی پڑھی ہے جی دیکھو پڑھو تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا رہا تھی ایڈوکیٹ وکیل نور محمد قریشی ستر سال کا کھانگڑ ہے پاکستان کے نعرے باندھتا تھا اس نے کتاب لکھی ہے کتاب کا نام دیکھو کیسا ہے وہ خود نام بتا رہا ہے کتاب میں کیا ہے کہتا ہے تو صاحب منزل ہے کہ منزل میں اپنے آئیں کہ منزل چلیا تین لگا لیا پاکستان بن گیا منزل لگ گئی جیڑی حقیقت ستر سال کا بالکل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ وہ ایڈوکیٹ چیلنج کیا میری کتاب پڑھو میری کتاب پڑھو اگر کسی جگہ کتوں پرانا خانگل <سؤال> مطلب بابا جی بارے صاف لکھ دتا کہ بابا جی گھر اندر پسندیدہ کھانا سور د جی حضرات بابا جی موت کے دا بابا جی خوش کہ دگا بازی ہوئی دگا بازی ہوئی اسکون लाकिन लख तक खोले अलू जोड़े पाक सड़का हूं फिर सारे ने मूह खोल गया था। खुला क्यों किताबा आ रही इधरों मौलवी कहने मौलवी कहें बाबा जी जेडे इस्लामी اسلامی نظام چاہتے تھے اچھا وہ سکولی طبقہ نہیں بابا جی لبرل تھے وہ سیکولر ماڈرن کوئی اسلام کام نہیں کرنا چاہتے وہ بن گیا رولا ادھر پارٹی سیاسی جیڑا ہوں سم لگی جی ہوں جس پر لوگ کڑ کتاب باہر رکھی آدمی نے واہ میرا ربا میک کیا آپس میں لڑو سادہ کام کرو لڑو اور ہماری شعوری میں تعریف کروا چک چکے مخالف سیاسی پارٹی وکل سکولی گل کر رہے بابا جی بارے اصا سچا کہ موجود بالکل تو اقبال کہنے میں سانہ فرمگی جدو آباد ہے میں سانہ محمد اکرد دو گجار ہو گئے <تصفح> دیکھوں میں کھانے گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں بادام نے شروع باد شرمی میں پرانے شرابیاں بھی یادگار ہوں لالیوں میں تو نشانی بیٹھا پچھلے بزرگ میں جدید جدید جدید جدید پیش یہ جو ہندی کے نظام کو چاہتے تھے وہ مصطفیٰ کے نظام کو چاہتے تھے یاد آندہ میں گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں پچھلے شرابی ادرس کی یادگار ہوں میں انہیں نشانی بچا سمجھ نہیں لگی پیچھے مزاق پی آئے فرت ہمیں سناتا ہے ایس خوشی کا پیغام چند آ کے سنا جا جنہوں کچھ نہ ہوئے تو اس کو آم کے مبارک دے پیا میں آئے سمت ہمیں سناتا ہے ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے ہلال عید ہماری ہے ہلالی تمول <consurai> موجودہ, دور. موجودہ دور میں اس واسطے جب عید میں پڑھانا تو میرا آن کے بل ملتے مبارک دن اتو کہ خیر مبارک رو رہا خوشی مبارک فکر جو ہے فکر جو ہے جیسے زمیر والے لوگ ناشی جی ادارے بے زمیر بے زمیر خوشی منا زمیر جنا رو سکے خوشی ملاد بھی حوصلے کر گے کر گے ملاٹ والے ہسا بھی اللہ سر ہلور جوڑے کا سات